بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمۃ الحمد علی محمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باغ ہے صبح نروشہ واٹسپ گروپ والے اور ولد الرواشہ اور ساتھی نوایم اینس النواشِ امام جے واٹسپ گروپ کن تھامہ اور باقی تمام واٹسپ گروپن اور سامعین کن تھامہ شلی علم سلام عرض کرتا ہوں آپ سب کو اور ہماری سلسلہ احادیث کا تجرمہ جو ہے چل رہا ہے اس میں فضائل اہلوید کے عنوان سے مجموعی درس نمبر سینتیسواں اندرس آج شروع چاہتا ہے لیکن چھتیسواں اندرس تک میں دو کتابیں عاملوں کی مبارکانہ تک پہنچ گیا امیر کبی صلیمدانی کی سادات نامہ جو کہ چالیس ہادی پر مشتمل تھا اس کے بعد ف... اروئین کی فضائل امیر المومنی یہ بھی اٹھتیس حدیث اس مبارک کتاب میں تھا وہ بھی آپ لوگوں کے مبارکانوں تک پہنچ گیا تو اس طرح دو کم اسی حدیث کا تجمہ آپ لوگوں کے مبارکانوں تک حضرت امیر کبی حید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں صاحبوں کے مبارکانوں تک پہنچایا آج ہم امیر کبیس حضمدانی کی مولا علیہ علیہ السلام کے خوب فضائل میں لکھی ہوئی ہاں جی اور تیسری کتاب جو ہے کتاب الصب فی فضائل الامر المومین طالب حضرت امیر کبیردانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تاریخ کا کتاب اس میں ستر احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علیہ السلام کے بارے میں فرمایا آج ستر احادیث کا موجوع ہے اس میں البتہ ستر احادیث خود علیہ السلام کے مولانا کلمات بھی ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں کسی اور عنوان سے عاللوں کو پیش کریں گے فی الحال ہم فضائل اہلویت پر مشتمل احادیث اس کا تجمہ کریں گے تو اس کتاب میں سے جو آج جو ہے ہم جو درس نمبر سینتیس فضائل اہل میں سے اور کتاب سب این میں سے پہلا درس آپ کے مبارک کانوں تک پہنچا رہا ہوں اس میں سے پہلے حدیث کا ترجمہ یہ ہے حدیث یوں ہے ہاں ان بن مالک رضی اللہ عنہ سے حضرت امیر کبی صحمدانی ان سے نقل کریں یہ حدیث حسفِ صنعت کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوکہ رسول اللہ وسلم کے گھر کے خادم تھا مدنے منورہ میں۔ آپ فرماتین کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی حضرت محمد مصف صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا عنوان وصحیفۃ المومن حبالب نب طالب آپ نے فرمایا عنوان یعنی سرنامہ کلام صحیفہ یعنی مراد آپ کے نام عمل علمومن کے نامہ عمل کا جو ہے سرنامہ اس کے سب سے پہلا سطر جس کو پہلا پیش جس پر جو ہے کسی بھی کتاب کا عنوان لکھا جاتا ہے وہ جو ہے عنوان صحیفۃۃمومن کیا وہ لکھا ہوگا بن نب طالب قب ابن ابی طالب ہوگا یعنی مومن بندے کے نام عمل کے شروع میں ہی لکھا ہوا ہوگا یہ بندہ محب عالب بن ابی طالب ہے جب یہ چیز جو ہے لکھا ہوگا کہ اس بندے کو ہاں کہ یہ محب عالب ابی طالب ہے یقیناً پھر جو ہے بہت سے مراحل میں اس کے نام عمل کا پہلا پیش دے کر اس بندے سے سوال جواب کیے بغیر جیسے کہ اس سے پہلا سب ان ناملوں نے اروئین پڑھ لیا تھا اس کے لیے نہ اس کا جو ہے نام عمل کھولا جائے گا نہ اس کے عمل وزن کیے جائیں گے اور اس کو حکم ہوگا بندے مومن تم بحیش میں داخل ہو جاؤ فرماتے ہیں مومن کے جو ہے نامہ عمل کا سرنامہ کلام جو سرنامہ نام, اے نام اے عمل نامہ عمل کے شرحب سے پہلا خطر پہ جو لکھا ہوگا جو جملہ وہ یہی لکھا ہوگا کہ یہ بندہ مومن محب عالب نب طالب علیہ الصلاۃ وسلام ہیں عنوان المومن مومن کے نام عمل کا جو ہے سرنامہ کلام جو ہے مومن کے صحیح عمل میں علیب نب طالب کی محبت کیا ہیں نب طالب وہ سر فریس ہوگا سب سے پہلے لکھا جائے گا کہ یہ محب عالب نب طالب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے علیب نب طالب کے محبت بندِ مومن کے قیامت میں کتنے فائدہ مند ہیں اور یہ محبت کتنی اہمیت رکھتے ہیں ہاں جی اور یقیناً اہمیت کی وجہ سے مومن کے نعمۂ عمل کے شروع میں لکھا جاتا ہے چنانچہ اور بھی حدیثوں میں عالیہ نے پڑھ لیا اللہ کے پیار نبی حرمۂ لو اللہ الناز الب علیہ طالب لما خلق اللہ النار اگر لوگ علب نبی طالب کے محبت پر جم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہرگز جہنم کو خلق نہ کرتے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ علیب نبی طالب کی محبت پر جو مرے گا وہ جو ہے سچی محبت پر وہ جہنم میں نہیں جائے گا وہ اعلیٰ بھیش میں سے ہوگا تو ایجا نگرام میں البتہ یہ بات میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ہوب اہلود میں سب سے پہلا مرحلہ تو یہی ہے علیہ السلام کی ولایت امامت وصایت کو دل و جان سے قبول کریں آپ کو رسول اللہ کا جو ہے حقیقی جانشین خلیفہ مانلے اور امام اولمانے آپ کی ولایت کو قبول کریں ساتھ ساتھ جو ہے آپ آپ علیہ السلام اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات علم اہل کے تعلیمات میں سے جتنا انسان جانتے ہیں اتنا جو ہے ہم پر عمل کرنے کی کوشش کریں ہم سے ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے اللہ راضو ہو اللہ کے ناراض ہو اللہ کی پہر رسول ناراض ہو اور آئم علیہ السلام ناراض ہو تو یہ ہستیاں کن چیزوں سے ناراض ہوتی ہے گناہوں سے ناراض ہوتی ہے نئے کاموں سے خوش ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی اپنی ذاتی کوئی مشہد نہیں ان کی مشہد اللہ کی مشہد ہے رسول کی مشہد ہے اللہ اور رسول جس چیز کو چاہتے ہیں یہ ہشتیاں بھی اسی چیز کو چاہتے ہیں اللہ اور رسول کو جس چیز سے نفرت ہے بغص ان کو بھی چیزوں سے نفرت ہے لہٰذا سچا محب عالب نب طالب اور اعمال علیہ السلام وہی شخص ہے جس کے عقائد صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ ایمانیت صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ اور اس کا کردار رفتار گفتار اعمال بھی شریعت متحرہ کے عین مطابق ہو شریت مطالعہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ اس کو حرام سمجھتے وہ ان سے اجتناب کریں جن چیزوں کو واجب اور مستحب قرار دیتے ان کو انجام دینے کی کوشش کریں اور ان کو انتھا کا کوشش کے ساتھ بجا لانے کی کوشش کریں اور شرط متعرہ پر مکمل امار پیرا رہنے کی کوشش کریں تو اس سچی ایمان کے ساتھ ساتھ سچی محبت کے ساتھ تھا، دل و جان سے احترام کے ساتھ ساتھ عملی زندگی بھی جب ہم ان کے تابع ہوں گے تو یقیناً ہم پھر اقولفرعمل تینوں میں محف ہوں گے اور یہی ہمارے لیے حقیقت میں نجات دہندہ ہے تو مینی کلم سے دعا کرتے ہیں پرور نکار عالم ہمیں تیرے سے سچی محبت اور محدت کے ساتھ ساتھ تیری محبت کے بعد ہمارے دل کو محمد عالم محمد اور قرآن پاک کی محبت سے منور فرما آمین رب العلم